یہ پوچھا تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے آواز بھی شاید مائی خراب ہے اس کا سیل میں رکھا پہلے سے چیک کیا کرو بھائی دیکھیں نہیں چل رہا چلی چھوڑے میں دوہرا دوں گا کہ یہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی اگر دو رمضان کو زکات نکالتا ہے اور اس کا سال مکمل ہوتا اس کے بعد جو رقم آئی اس کا کیا ہوگا اس کے بعد جو رقم آئی گی اس کا سال آئندہ سال میں اس کی زکوات ہوگی ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اگر بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ یکم رمضان کو زکوات نکالتے تو ہر سال یکم رمضان ہی کو زکات نکالنی ہوگی اسی طریقے سے انتیس شابان کو سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی اب اگر سورج غروب ہو گیا تو یکم رمضان شروع ہو سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے بھی اگر کوئی مال آیا تو اس کی زکاط اسی سال میں ادا کی جائے یعنی وہ جو گزشتہ سال ہے اس میں شمار ہوگی اور زکات نکالنے کے بعد کے جو ایام ہے اس میں اگر مال آیا تو وہ آئندہ سال کے زکات میں دی جائے گی دوسرا پوچھیں گے